¿están, nena? ¿están, nena? الحمد لله نحمده ونشعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هاري له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 الذين ينفقون في السراء والذراء والقاظمين الغيجاء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محترم سامئين مدرغاندين نوجوان ساتيوب یہ سورہ عال عمران کی دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اور آج یہی اصل میں خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام کی بنیاد اف و اور تسامح پر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وکونو اللہ تعالیٰ وکونو اے میرے بندو اور نبی رہسراکلام کی حدیث کونو عباد اللہ اخوانا اللہ تعالیٰ کے بندے بندوں تم آپس میں مومنو بھائی بھائی بن جاؤ یہ آپس کے تعلقات آپس کے الفت محبت اور آپس کے روابط جو ہیں یہ اسلام کی نمایاں خوبیوں میں سے ہیں اور اسلام نے ہر وہ تعلیم دی جس سے ہم آپ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں محبت اور الفت کے ساتھ ہماری زندگی گزر ہے ہر ان چیز ہر ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں منع کرا دیا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف انشقاق اور بدمزگی پیدا ہو برائی پیدا ہو جن تمام چیزوں سے دلوں میں نفرت اور بغض اناد پیدا ہو ان تمام چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر ایمان والوں کے حکم فاقو و فہو اے ایمان والو تمہارے اندر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہمیشہ افو درگھر در سے کام لو کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو انسان کے لیے اجازت ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے لے لے لیکن اسلام پسند یہ کرتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں آپ اب و درگر در سے کام لیں اسی لیے رب العالمین نے احساس روایا وہ سارے الام اخر تم رب و جنتن اردو سماوات وہ عدت ایمان والو سارے إلى فر من رب و جنتن اردو سماوات اے ایمان والو تم ذرا کوشش کرو جلدی کرو تیزی سے اپنے آپ کو چلاؤ اور کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہیں حاصل ہو جائے وہ ایرا مقفرت رب دیکھوں اپنی رب کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو وہ جنت ان و سما وات اور اس جنت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اور یہ جنت تیار کی گئی ہے وہ عزت لل مستقین تقوا والے جو متقین ہیں ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے پھر اللہ رب العالمین نے متقین کی خوبیاں بیان کی اللہ دینسر ول کامین ول آفینسنین متقین کی سب سے پہلی علامت سب سے پہلی خوبی اور نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اللہ شراء اکبر جو اللہ تعالی کے راہ میں خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں ہے تو زیادہ دیتے ہیں بدحالی اور پریشانی میں تو تھوڑا سا کم دیتے ہیں لیکن صدقہ خیرات اللہ اور کے راستے میں خرچ کرنے کا سلسلہ وہ برابر باقی رکھتے ہیں نمبر دو ول کا گمین کو جب کوئی غصہ دلا دیتا ہے کسی کی حرکت کی بنا پر ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو کی ڈالتے ہیں غصہ استعمال نہیں کرتے نمبر تین آفینا لوگوں کو معاف کرتے ہیں لوگوں سے انتقام و بدلہ نہیں لیتے نمبر چار والله یوسب المحسنین اور احسان اللہ کے مخلوقات کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں سے اللہ تعالی بہت ہی محبت کیا کرتے ہیں پھر آگے اور کچھ خوبیاں بیان کی کہ ان سے شیطان اگر گناہ کروا دیتا ہے برائی کروا دیتا ہے تو وہ اس پر ڈسے نہیں رہتے اللہ رب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے فوراً توبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں یہ جو خوبیاں اللہ تعالی نے مستقل جس کے لیے جنت تیار کیا ہے ان متقین کی جو علامات و نشانیاں اللہ نے بیان کیا ہے ان میں ایک نشانی ہے ولاسین <عَلِنَّا> لوگوں سے درگر کرنا لوگوں کو معاف کر دینا میرے گھائیوں یہ لوگوں کو معاف کر دینا درگر کر دینا اب کو احسان سے کام لینا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور نبی علیہ سراب نے پرانے پاک کے اندر یہ وعدہ کیا ہے اور ردبت دلائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن یا دنیا میں تم سے جو گناہ اور جو برائیاں اللہ رب العالمین اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو قابل گرفت گناہ تم سے ہوتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں کے برابر گناہ تم لے کر کے آؤ اور اللہ رب العالمین تمہاری مفرت کر دے تو اس کا ایک راستہ ہے کہ دنیا میں مرنے کے پہلے پہلے ہمارے بندوں کو معاف کر دیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسد احمد بن حمبل کی روایت ار ہم وغیرہ یگ فر اللہ رقم اے لوگو آہ ہمیشہ آہ اے ہموں تر ہم تم اللہ تعالی کے مخلوق پر رحم کیا کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرو تم رہو تم پر مہربانی کی جائے گی وگ فرو یگ فر اللہ رقم اور لوگوں کو ماف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہاری مسرت کرے گا یا تمہیں پونا این سور باہ رکھو ولیس بو سورے نور کی آئے یس اللہ تب بُنائی اللہ رقم اے ایمان والو تم سامنے والوں کو معاف کرو در کرو انہیں انتقام نہ دو اللہ تب بنائی اللہ کیا تم یہ نہیں چاہے کہ تم سامنے والے کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مقبرت کر دے تو قرآن حدیث میں بڑی رغبت دلائی گئی ہے لیکن افسوس تد افسوس ہمارے معاملہ یہ ہے اور ہم کہتے ہیں ایک کہا ہم اسی میں اٹھ کر کے رہیں گے اور بڑے بڑے مراتب کو میں نے ترک کر دیا نبی ارے سرا تو اسلام نے ساتھ رمایا ترویدی وغیرہ کی روایت طویل جس میں آپ نے شاف رمایا سراسن ہندا اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو تین قسم کی اور میں قسم کھا کر کے تمہیں بتاتا ہوں ان چیزوں پر میں قسم کھا رہا ہوں نمبر ایک اچھی طرح سے یاد رکھنا امت کے لوگوں مانا کا سامان سدا کٹن مانا کا سامان من کٹن فتصدقو پہلی چیز ہے یاد رکھنا صدقہ کرنے سے خیرات دینے سے زکا نکال اپنے مال کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے سے اللہ کی قسم کہ لوگ اپنے مال میں رابطے اور بڑھانے کے لیے اپنی آمدنی میں برکت کے لیے بک ہمیشہ تم صدقہ کیا کرو نمبر جو آنے میں کسم خا کے کہتا ہوں ماں افا ولا افارے مت اندو مہا دول ڈول مہا ماں اب دن مدل مت ان دولے الله ااد اللہ دہی عصو کم اللہ عصا اور کلاکار اللہ رسول فرماتے ہیں امت کے لوگوں اچھی طرح سے یاد رکھا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی نے تمہارے ساتھ جاتی کیا اگر تم نے معاف کر دیا تو اللہ تعالی اس سے تمہاری عزت کو اور بہا دیتا ہے شیخان کہتا ہے تمہاری انسل کر دیا تمہاری بےزتی کر دی اور اللہ رسول قسم کھا کے کہتے ہیں اِلَّا زادہ اللہ اللہ دیہا اس سن آ گندہ معاف کر دیتا ہے تو اس سے توہین نہیں بلکہ اللہ اس کی عزت کو اور بہا دیتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا اس لئے میرے امت کے لوگوں اپنی عزت اگر بہانا چاہتے ہو تو معاف کر دیا کرو نمبر تین آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں با ماسا ما فتح بابن جب بھی کوئی انسان اپنے مال کو بہانے کے لیے سیکھ مانگنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے ہم لوگوں سے لے لے کر کے اپنا مال بہاتے جائیں آپ نے ارشاد سنایا جو جس انسان کے پاس گزارے کسی میں ہیں کام چل رہا ہے لیکن پھر بھی مال بہانے کی لالچ نہیں لوگوں سے سوار کرنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ فتح والے باب فکرین تو زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس بدمخت کے اوپر فخر اور محتادگی اور سوال کے دروازے کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں اور صرف کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا میرے بھائیوں آپس میں اب ادر سے کام لو ایک دوسرے کو معاف کرو کتنی اہم اشا, کس قدر نبی رہے سراستان فطیلت بیان کر رہے ہیں حضرت اوبئی نقاب رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی سید قرآن انصاری صحابی بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں سید القراہ ان کو کہا جاتا ہے اسی لیے انہوں نے حدیث نکل کیا امام ہاکم رحمت اللہ لے اپنی مستفرت میں نقل کرتے ہیں حضرت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے یہ سنا فرمایا اے امت کے لوگوں من بنیاد و الدرجات رہ تم میں سے جو چاہتا ہے آیوش رفا رہ بنیان کی جنت میں اس کے لیے اتنے اونچے اونچے محل اور ایسے آدھا درجے کے ٹاور بنا دیے جائیں کہ آدمی نیچے سے دیکھنا چاہے تو اوپر کی منزل تک اس کی نگاہ کام نہیں کر سکتی اے لوگ سر رہو آیوش رفا رہ گنیا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے یہ پسند ہے کہ ایسے اونچے اونچے بگ محل اور تاور اللہ بنا دے جنت میں کہ نیچے سے کھڑے ہونے کے بعد آخری منزل اس کو نظر نہ آئے وہ تر فاور اور چاہتا ہے کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے درجات کو خوب زیادہ بلند کر دے آپ نے ساتھ نمایا وہ تین نیکیاں کرے نمبر ایک فلیا کو امن و یوتی من خرا من ون اللہ تینوں عمل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے پہلی رسول نے ساتھ روایا اگر چاہتا ہے کہ ایسے تاور اللہ آلہ درجے کے بنگلے اسے عطا کریں اور اس کے درجات دنیا آخرت میں اور جنت میں برند کریں تو تین امال کریں نمبر ایک فلیاف امن ظلم اگر کسی نے ظلم جاتی کیا تو اس کو معاف کر دو نمبر دو آپ نے ساتھ روایا من ہرامت جو دوست احباب رشتے دار کبھی تمہیں پیسے کی ضرورت پڑ جائے کسی سامان کی ضرورت پڑ جائے اس سے کہو تو دینے سے انکار کر دیا کرتا ہے اور ہم چھان لیتے چھیا کر دیا لیا دنیا کی ساری چیز ہم بھول جائیں گے رشتہ داروں کی لیکن ایک متو رشتہ دار نے کوئی انکار کر دیا بہرال قیامت تک ہم بھولنے والے نہیں ہیں ہم نے اسی دن تھان لیا انتظار کا اچھا ٹھیک ہے اب کبھی مانگنے کے لیے آؤ گے تب میں بتاؤں گا وہ بے سوچتا ہے کہ طرح ہمیں ضرورت ہے مانگ لیں آیا تو آپ نے خوب جھوٹ بھی بول دیا اور اس کو دینے سے بھی انکار کر دیا اللہ کے سوشا سماتے ہی نہیں اگر اس نے انکار کیا ہے وہ تہمن حرامت جو تمہیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں ان کو تم دیا کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے تمہیں علیشان تاور نصیب کرے گا ہلیا کو اب من سالم ویو تم اور پھر آج ہمارے یہاں ساری فوٹیں ہماری ناک نیچی ہو جائے گی سارا معاملہ یہاں آ کے بگڑتا ہے تیسری کی آپ نے ساتھ سماجا وسل من کتار جو رشتے دار اس سے الگ ہو جاتے ہیں اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں اس کے ہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں اس سے کٹے کلکی کر لیتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے وہ نہیں جھکتا تو میں کیوں جھکوں وہ میرے یہاں نہیں آتا تو میں اس کے ہاں کیوں جاؤں حد تو یہ ہے کہ اگر وہ نہیں سلام کرتا تو میں سلام کرنے میں کیوں پہل کروں سارا معاملہ نا پوچی ہے نیچی ہو جائے گی اسی ایک چیز نے ہمیں ان قبیلتوں سے محروم کر دیا آپ نے ساتھ سمجھا یہ سلے رحمی نہیں برابر سرابر کا معاملہ سلے رحمی یہ ہے سیل منگ جو تمہارے ساتھ کتے تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ تم سلے رحمی کرو آپ نے جو انسان ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیامت کے کے دن سے ایسے اونچے اونچے مہر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ادھر گزر اور معافی سے کام لینے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ گسخے کے استعمال کرنے انتقام لینے بدلہ لینے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اکورس اللہ منکم بن آئی رہی الحمد للہ وقفہ محترم سامعین حضرت اک اللہ دین عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرو ہمیں ان حدیثوں کو کرنے کی توفیق نصیب ہو تاکہ یہ مقام و مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے آپ حضرات جانتے ہیں قیامت کے دن نسا نسی کا عالم ہوگا ہر آدمی اپنے گناوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا سورج بالکل آسمان کی طرف ہوگا سائے کا کہیں کی انتظام نہیں ہوگا اور سارا بھی جو لوگ ہیں مجرموں کو جو سارا نصیب کیا جائے گا وہ آگ کے جہان کی آگ کا دھواں اور انگارہ ہوگا ایسے مشکل وقت میں ہیں بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالی قشر کی اور حساب کتاب کی مصیبت سے بچا لے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ادا کامت نادام آپونا نناس ایپونا الناس۔ این آپ الناس اذا ادا کا نو ملک کے کے دن حسے کے میدان میں یہاں سارے اولین مداخرین اچھے اور برے سارے لوگ پریشانی میں کھڑے ہوں گے اس میں من نادما نادام نادم ایک آواز لگانے والا بلند آواز لگائے گا نا پونا ناس اینل آپونا مناس این آپ ناس واہر اللہ اس کشن نصیبی کا سب کو مستحق بنائے این آپ الناس ایک ہی آواز لگائی جا رہی ہے دنیا میں بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینے والے ہس کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں ای نلا پونا لوگوں کو معاف کر دینے والے ہس کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں اناس اللہ تعالی اعلان کر رہے ہیں ہمارے بندوں کو معاف کر دینے والے لوگ جنت ہس کے میدان میں کہا کھڑا ہے کھڑے ہیں ہر آدمی معاف کرنے والا سوچے گا اللہ کس لیے پکار رہے ہیں لیکن اپنی جگہ سے کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں پتا نہیں کس لیے پکارا جا رہا ہے اتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے پل جنتا وہ بے حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ وہ میرے بنتے ہیں جو دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے آج میں نے بھی ہنسے کے میدان انہیں معاف کر دیا ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک و در اقوام کی بڑی فضیلت بیان کی ہے لیکن در اقوام کے بہت سارے میدان ہیں نمبر ایک سب سے خطرناک مرحلہ ہمارے گھر کا سوادی اور معاشرتی زندگی ہوا کرتا ہے ہوا کرتا ہے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ساتھ اللہ رب العالمین قرآن ساتھ میں اشار فرمایا انت انتا فو و تشفہو و تغفرو فان اللہ غفور الرحیم اے ایمان مالو یہ تمہاری بیویوں اور یہ تمہارے بچے تمہیں بڑے گصہ دلاتے ہیں بہت زیادہ تمہیں تیس دلاتے ہیں اور بہت زیادہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کبھی کبار کوشش کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمانا یہ تمہاری خطرناک دشمن ہیں بس تمہاری بیویاں جو تمہیں ایمان سے جو تمہیں دین سے جو تمہیں تکوا سے جو تمہیں اللہ کی فرما برداری سے جو بیویاں تمہاری روک جو بچے تمہیں رکاوٹ بن جائیں یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے ذرا ہوشیار رہنا لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بیویوں نے غصہ دلایا بچوں نے کچھ کوتا ہی کی اور بچوں نے کچھ غلطی کیا اگر تم انتقام اور ان کو سدا دینے کے بجائے ان کو سمجھائے بجھائے اگر تم نے ان کو معاف کر دیا تو اس کے عباد اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اگر انسان ان آیات پر ان ہدایات پر عمل کرے تو شاید کی ہمارے گھروں میں طلاق مار پیٹ دد وف گھر اجڑنے سے ہم بچائیں سب سے پہلے ذرا غور کرو افوا درگوزر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا کہ اپنے بیویوں سے اور اپنے بچوں سے درگھر کرو اور فرمایا انتافو اگر تم ان کو معاف کر دو وطاق وطاق او کر جاؤ اور ان کے من کی ان کو معاف کر دو تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اسی لیے دوستو ہمیشہ اپنے گھریلو معاملات کو سدھارنے کے لیے ہر ایک کا علاج تلاک نہیں ہے ہر ایک مار پہ ہڈیاں توڑنا نہیں ہے ہر ایک کا علاج بچوں کو گھر سے بے دخل کر دینا نہیں ہے یہ بڑی آخری چیز ہوا کرتی ہے اس کے نام میں کوششیں ہونا چاہیے ان کو نصیحت کریں اور بار بار ان کی غلطیوں کو معاف کریں درگھر کریں تاکہ آپ کا گھر آباد رہے اور یہی معاملہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے معاملات میں اور گھر والوں کے معاملات میں اب درگر کا معاملہ کریں اور احسان نہ جتائی رب العالمین نے فرمایا بڑا تنشتہ تم تم نے جو اللہ رب العالمین نے جن کو قدرے سے, عزت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہے کسی کو بڑا بنایا ہے ہمیشہ وہ اپنے بڑے پن کو باقی رکھے بڑے پن کا مطلب یہ بڑا سب سے بڑا اللہ ہے اس لیے سب سے زیادہ وہ بندوں کو معاف کرتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے پڑے ہی بیوی بی کے ذمہ دار بچوں کے ذمہ دار بوڑھے ماں باپ کے ذمہ دار ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو درگھر کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا رب ال نے جو تمہیں فطیلت دی ہے خبردار اس کو بولنا نہیں اس فضیلت کے مطابق عمل کرنا نمبر دو میرے بھائیوں ہمارے یہاں بچوں کے بعد بھائی اور بہنوں کا معاملہ آیا کرتا ہے ان کے ساتھ بہنیں ہوں گی بھائی ہوں گے بھتیجے ہوں گے بھانجے ہوں گے بھتیجیاں ہوں گی بھانجیاں ہوں گی یہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی مزاج الگ ہوتا ہے کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے کچھ تعلیم کا فرق آتا ہے اور کچھ نرم مزاجی اور سخت بھی کا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم اب سے کریں ہماری بھائی بہنیں ہم سے جڑے رہیں ہمارے گھر کا ماحول درست رہے ان سب کو کے ماحول میں ہم زندگی گزارے اس کے لیے بھی ضروری ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درگزر کرنا اس سلسلے میں سب سے بہترین قصہ اللہ نے برقرار دیا ہے حضرت یوسف علیہ اللہ خان کے بھائیوں نے جو یوسف پر ظلم کیا ہے وہ آج تک دنیا میں کوئی بھائی کسی بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوگا ذرا سوچو دن کا کنویں میں کا تکلیفیں تھی لیکن جس دن یوسف اور اشتراک شام کو اللہ نے بادشاہت عطا کیا نبوت عطا کیا اور سارے بھائی آئے تو سب ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا اب تو شاید یوسف زندگی بھر کا بدلہ چکا لے گا پریشان حیران خو سدا لیکن بھائی ہو تو ایسا ہو یوسف عرح طراغ شام نے کہا کیوں ڈر رہے ہو لا تصری والے کو میتھ راہ میرے بھائیوں خوف نہ ہو میں یوسف ہوں میں تم میں سے کسی سے اپنا بدلہ نہیں دیتا جاؤ لادری مارے کمیاں آج میں تمہیں پرانا قصہ اور پرانے بٹالین کو دلا کر کے میں تمہارے دل کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا بھائی میں نے بھی معاف کیا اور دعا کرتا ہوں اللہ نے تم سب کی مفرت کر دی یہ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اب کو درگھر کا معاملہ آتا ہے اپنے خاندان اپنے قوم قبیلے اپنے دوست صحبان اپنے ملنے جلنے والے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ آپ کو درگھر کا معاملہ کیا جائے نبی علیہ سراب جس کے متعلق حضرت حضرات سے پوچھا گیا نے سننے ترویدی وغیرہ کروائے امی جان نبی علیہ سراب شام کا خراب کہتے تھے آپ نے ساتھ نمایا نبی کے اخلاق کو پوچھتے ہو اللہ کی قسم نبی کے پاس اخلاق تھے بڑے اعلیٰ درجے کی چیزیں آپ کے اندر پائے جن اخلاق کی پانچ بلند چیزیں نمبر ایک ما پائے سن نہ بھی رہ نہیں تھی نہائی کی بات کرتے ہیں نہ دے حیائی کا عمل کرتے ہیں کوئی چیز دہیائی نہیں ہوتی تھی نمبر دو اللہ واہ بطور اور مزاحت کے بھی اللہ کے رسول کبھی فوج بات نہیں کرتے تھے فوج مداح بھی نہیں کرتے تھے نمبر تین ولاقا منصل اسواد بازاروں میں چیزنے چلانے والے بھی نہیں ہوتے تھے نمبر کتنی عجیز سے بات وجی سی ہے نبی کا خلاف جانتے ہو اللہ کی قسم ہوں جی پوری زندگی میں نبی نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہی نہیں یہ ہے نبی کا مقام یہ ہے نبی کا خلاف اور ہم سے پوچھا جائے زندگی میں کسی کو چھوڑا نہیں ہوگا نہیں ہم نے زندگی میں کسی کو نہیں چھوڑا ہوگا اس کے باوجود محمدی ہیں اور وہاں معاملہ یہ ہے زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں اللہ تعالی ہاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رہتی فرمائے نمبر پانچ پھر کیا کرتے رہے وا کنیا بہ ندی میں تو ساری زندگی لوگوں کو معاف کیا ہے درگدر کیا ہے اور اس کی مثال سب سے بڑی میرے بھائیوں فتح مکہ کا دن ہے جنہوں نے آپ کے پتا کو شہید کیا آپ پر شرمی کیا پوری جائیداد پراپرٹی ہڑپ کر دی رشتے داروں کو قتل کیا بیٹی کو اس طرح سے تیر چنایا کس سے بیٹی کا ہم آپ سیدے میں گئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال آپ کے قدر کرنے والوں نے اعلان کیا جسے محمد بھی کردھر مار ہمارے سامنے پیش کیا دو سو اس کو انعام میں دیں گے ایسے سالم تھے دس ہزار کی فوج چاروں طرف سے رمضان کا مہینہ ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ فراس کی فوج مسلمان ہو کی پورے مکے کے کفار کو گھیر رکھا ہے اور کوئی ایک کے جرات نہیں کرتا اشرح سے لام چاروں طرف سے ایف ایف کر دیئے ہیں. سارے لوگ نبی رہے طرح سے پریشان آپ پر سوار ہوئے اور فرمایا اے مکے دو والو ہمارے دشمنوں اے قرشیوں تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا مکے والے بیگ زبان کہتے ہیں اکن کریم ابن کریم अरे मोहम्मद मैं क्या बताऊं हम तो तुम्हारे हाथ में ये चारों तरफ से तुम्हारी फौज घेरे हुए है लेकिन अब तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मालूम है तो हम इतना जानते हैं कि आप बड़े कर्म करने वाले हैं और हक ये है कि आपका बाप भी बड़ा कर्म करने वाला था आपसे हर की धमको है اللہ کے رسول ضلع نے ایسا کرو لا ہماری تمہاری مثال یوسف اور ان کے بھائیوں کی ہے جاؤ ہم نے تم تمام کو آسان کر دیا کسی کو ہم قیدی بھی نہیں بنانے یہ نوی رہا شام کا اخلاق تھا ہر ایک کے ساتھ اپنوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ سبوں کے ساتھ بڑا گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ کوشش کرو اپ کو در بدر کا معاملہ کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے فی الحال آدمی ہم نے جو بیمار ہو سے فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دے لال مین جو حاجت مند ہیں ان کی تمام جائد حاجتوں کو پوری کر دیں اے لال ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدنا اور ان کے آمان و انسار جو ہیں ان کی مدد فرما اللہ ان, کے ان کو اچھے کاموں میں استعمال کر لے اللہ ان کو ہر بڑا اور آپ سے بچا دے اے راہ لال مین جو مجاہدین جنگر جہاد میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اللہ رب العالمین ان کے جان مال عزت اور ان کے قصے رہ جانے اہل وعیال کو اللہ تعالی ان کی حفاظت فرما اور جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفید اللہ تو اللہ تعالی ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے اللہ تعالی ان کو دیر تک صحت اور عافیت کے ساتھ باقی رکھے الہالا ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی رضا کام و تنبر کی, کی خیر ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں اپ کی ناراضگی ہو امت و مل کا نقصان اور یہاں پسارا ہوا شہ مشکلات آئیں ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھوں کو روک لے اے لہٰن دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے لال مین ہر کو گلبا تھا فرما باطل کو نیش تو کر دے اور دنیا میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں کی جان ان کے مان ان کی عزت ان کے عبت کے اللہ تعالی حفاظت فرما اللہ ہم جو کہنے کی تو فیم اللہ, اللہ, اللہ کردم اکبر Borrow